إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذلله ومن يضلل فلا وأشهد أن الله إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا هن سَُّخُ رَبَّكُم ال الذي يخَلَكَكُم مِ ننفسسٍ وحيد وَخَلَقَ مِهَا زَووجَهَا وَبثَّ منْهُمَا لجالًا كثيرًا وَنِساء وَتقُ اللهَّ الذي تَس أَلونَ بهِه وَالأرح إ اللهه كانَ عَلَكُم رَقيبا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 نہم صحیح ونف صحیح ونف سے بسم اللہ رحمی فت قرونی اد قر ولا شکریہ ادا کرو اور میرے ساتھ کفر نہ کرو ہر قسم کی ہم اللہ وردہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار درود و سلام امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے عزیز ہم نے اللہ کی توفیق سے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نماز کا مفصل طریقہ سنا ہے آج کے خطبہ جمعہ میں ان شاء اللہ میں کوشش کروں گا اختصار کے ساتھ نماز کے سلام پھیرنے کے بعد امام الانبیاء کا طرز عمل کیا ہوتا تھا کیا کرتے تھے وہ آپ کے سامنے رکھوں صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث موجود ہے وہ کہتے ہیں کہ کن تو آرف انقا صلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیرے میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے اختتام کو نماز کے ختم ہونے کو میں پہچانا کرتا تھا اللہ اکبر کہنے کے ساتھ امام اللامیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دونوں طرف سلام پھیر لیتے سلام پھیرنے کے بعد سب سے پہلا کلمہ پہلی بات جو امام المبیا کی زبان سے ادا ہوتی تھی وہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی صحیح بخاری شریف کی اس حدیث کے اندر ہے کہ پیارے پیغمبر وہ اللہ اکبر کہتے تھے اللہ اکبر اور دوسری روایت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے ہی مروی ہے صحیح بخاری میں بھی ہے اور صحیح مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یو بالذکر بعد فلاتے نماز کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آواز کو اللہ کے ذکر کے ساتھ اللہ اکبر کے ساتھ بلند آواز کرتے تھے اپنی اونچی آواز سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ اکبر کا کلمہ اپنی زبان سے ادا کرتے تھے. ویسے اگر یہ دوسری روایت دوسری حدیث کے الفاظ نہ بھی ہوتے تو عبداللہ بن عباس کا پہچاننا سن لینا یہ بھی پیارے پیغمبر کے بلند آواز سے اللہ اکبر کہنے کی دلیل ہے اللہ اکبر ذہندآباد سے کہتے تھے جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ پہچانتے تھے اور, سنتے تھے اور پھر اللہ اکبر کے بعد صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رسول یقول و استگ فرال استغ فر اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم استغ سلام تیرنے کے بعد اللہ اکبر, اکبر کہتے پھر پیارے پیغمبر, پیغمبر تین مرتبہ استغفراللہ استغ فر اللہ, استغفر الله استغفر الله اللہ کہتے اور, اور اس کے بعد امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سلم اللہم اللہم آئنی اعلیٰ لکھرے کا وہ شکرے کا وہ حسنِ عبادت کا یہ الفاظ پڑھا کرتے تھے یہ <سؤال> دونوں روایتیں اللہ والی اور اللہ عما آئنی اللہ ذکرے کا و شکرے کا و حسن عبادت کا یہ صحیح مسلم شریف کے اندر موجود ہے اور یہ الفاظ اللہ کے نبی خود بھی کہتے تھے اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو خصوصی طور پر پیارے پیغمبر نے اس کی وصیت کی تھی بن جبل رضی اللہ منہ کہتے ہیں میں پیارے پیغمبر کے پاس تھا آپ نے میرا ہاتھ پکڑا پیارے پیغمبر میرا ہاتھ پکڑ کر کہنے لگے واللہ انی لا کا یا مواد اے معاذ مجھے محمد کو اللہ کی قسم ہے میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں کیا مقام ہے بن جبل رضی اللہ منہ کا کہ امام الانبیاء محمد رسول وسلم جس بندے کے ساتھ محبت کر رہے کیا شان ہوگی اس بندے کی اللہ اکبر آپ نے کہا اللہ کی قسم ہے معاذ میں تیرے ساتھ محبت کرتا ہوں اور میں تجھے معاذ وسیعت کرتا ہوں لاتا ان دو بورا کلے سلاطن تو ہر نماز کے پیچھے ہر نماز کے بعد جب نماز کا سلام پھیرے بالکل کبھی بھی یہ کلمہ یہ الفاظ کہنا نا چھوڑنا کبھی بھی لا دوبرا کلیہطن ہر نماز, نماز کے سلام پھیرنے کے بعد ہر نماز کے پیچھے یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑنا یہ امام اللہ محمد الرس اللہ کہتے اسی کا یا مواز ہو اے مواد میں مصیحت کر رہا ہوں اس بات کی اللہ معنی اللہ دکرے کا و شکریہ کا وہ حسن تھے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ میں نے نماز پڑھی ہے تیرا حکم مان کر پڑی ہے تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہوئے پڑی ہے میں نے خوشبو خدو کے ساتھ پڑی ہے لیکن پھر بھی میں آخر انسان ہوں انسان ہونے کے ناطے خوشو خدو میں کمی آ سکتی ہے شیطان دماغ کو ادھر ادھر پھیر سکتا ہے کوئی کمی کتا ہی انسان ہونے کے ناطے رہ سکتی ہے یہ <العب> دعا امام المبیا پڑھتے تھے ربے اللہ دکرے کا وہ شکرے کا وہ حسن عبادت आ, आ, اے اللہ میری محمد کی مدد فرما میری مدد کر اللہ ذکرے کا اپنے ذکر پڑھ کے میں تیرا زیادہ سے زیادہ ذکر کروں میں یہ نماز پڑھ کر یہ نہ سمجھ لوں کہ بس میں نے اللہ کے ذکر کا حق ادا کر دیا یہ نماز پڑھ کے اللہ کے ذکر کا حق صرف اس سے ادا نہیں ہوتا میں تیرا ذکر کرتا ہی رہنا چاہتا ہوں میں تیرا ذکر صرف نماز تک محدود نہیں رکھنا چاہتا تو میری مدد فرما کہ میں تیرے ذکر کے اندر لگا ہی رہوں لگا ہی اگر تیری مدد نہیں ہوگی تو میں اس ذکر کے اندر جاری نہیں رہ سکتا رب آئنی آنا ذکرے کا و شکرے کا اور جو ت نے یہ تھوڑی بہت نماز ادا کرنے کی توفیق بخشی میں نے اپنے وقت کو نکالا کاروبار کو چھوڑا میں دنیا کو چھوڑ کر تیرے گھر میں بعض مت نماز آ کر پڑی میں نے نماز پڑھنے سے پہلے ٹھنڈے پانی سے وضو کیا میں نے نماز ادا کرنے سے پہلے نماز کا طریقہ پڑھا اس کو سیکھا وضو تیرے نبی کے طریقے پر کیا یا اللہ رب آئنی اللہ دکرے کا و شکرے کا یہ تیرا شکر ہے اس شکر ادا کرنے پر بھی میری مدد فرما کہ میں اسی طرح کرتا وہ حسن عبادت کا اور یہ تیری جو میں عبادت کر رہا ہوں اس کے اندر اور زیادہ حسن پیدا کرنے میں یا اللہ میری مدد فرما یہ دعا امام المبیا محمد رسول بھی پڑھتے تھے اور رضی اللہ عنہ کو پیارے پیغمبر نے یہ کہہ کر حصیت کی کہ اسی کا یا لا تداننا بالکل کبھی نہ چھوڑنا ہر نماز کے پیچھے ان کلیمات کے کہنے کو کبھی نہ اور یہ وسیعت صرف اللہ عنہ کو نہیں ہے ہر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہر کلمہ پڑھنے والا ہر محمد الرسول وسلم کی سیرت سنت طریقے کو اختیار کرنے کا شوق رکھنے والا یہ ہر مسلمان کے لیے ہے کہ وہ نماز کے بعد یہ کلمات کہنا کبھی نہ چھوڑے جس چیز کی رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم خاص طور پر وسیعت کر رہے ہیں وہ کوئی معمولی کوئی معمولی چیز نہیں ہو سکتی اگر رسول اللہ اللہ صلی علیہ وسلم وسیعت نہ بھی کرتے رضی اللہ عنہ کو پیارے پیغمبر کا عمل بھی ہوتا تو کافی کوئی کم حیثیت کا حامل ہے نہیں تھا پھر بھی اس کی بڑی حیثیت تھی uh, مسلمان کو پھر بھی یہ عمل یہ وظیفہ یہ لفظ ادا کرنے نہیں چھوڑنے before. چاہیے تھے نمازوں کے لیے اور پھر صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے, حسن حسن ہے, ہے یہ کلمہ کہتے ہیں امام المبیا پھر کہتے یقولو بے سوتے آپ اپنی آواز کے ساتھ بلند آواز, اللہ آواز اللہ اللہ کے ساتھ امام المبیا یہ پڑھتے صحیح مسلم کی حدیث ہے لا الہ الا اللہ لا شریک اللہ لاہ الملک و الحمد و لاہد ولا کل شین قدیر لا اللہ نا ہو لہ العمت الحسن لا اللہ سینا لاہدین یہ دعا بھی امام الانبیاء سی مسلم شریف کی حدیث ہے <تصفح> یہ نمازوں کے بعد <تصفح> ہر فرضی نماز کے بعد بلند آواز کے ساتھ محمد الرسول اللہ وسلم یہ دعا پڑھا کرتے اور آواز, آواز اتنی بھی زیادہ بلند نہیں کرنی اتنی بھی زیادہ بلند نہیں کرنی کہ جن کی رقمیں رہ گئی ہیں ان کی نماز میں خلل پڑ جائے وہ پریشان ہو جائیں جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے نا ہمارے معاشرے میں مسلمان معاشرے میں یہ ہے لا اللہ سارے مل کر امام بھی مقتدی بھی بلند آواز سے سب مل کر ایک ہی آواز میں سلام پھیرنے کے فور نماز پڑھنا چاہتے نہ اللہ کے نبی نے یہ لا اس طرح ان الفاظ میں جس طرح, مال مال جس طرح ہماری مسجدوں کے اندر چل رہا ہے نہ اللہ کے نبی نے کبھی اس طرح پڑھا ہے نہ پیارے پیغمبر کی آواز کے ساتھ آواز ملا کر آپ کے پیچھے صحابہ نے کبھی یہ کلمہ پڑھا ہے جس طرح ہماری مسجدوں میں چلتا ہے اور جو اللہ کے نبی پڑھتے تھے وہ نہ امام صاحب کو آتا ہے نہ مختلف کو آتا ہے جو طریقہ ہے محمد رسول اللہ وسلم کا وہ یاد ہی نہیں وہ پڑھا ہی نہیں کبھی جو سنت ہے امام البیا کی اس سنت کی اہمیت ہی کوئی نہیں اور جو اپنے باپ دادا سے رسم و رواج معاشرے کے اندر دیکھے ہوئے چلے آ رہے ہیں ان رواجوں کو ان طریقوں کو نہیں چھوڑنے کے لیے تیار مسلمان جو محمد رسول کا طریقہ ہے اس کو اپنانے کے لیے نہیں اور امام المبیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابود آبود میں اور سنن نسائی کے اندر عدیث ہے مسند احمد میں بھی ہے دوسری کتابوں میں بھی ہے. یہ نماز کے بعد کے اذکار ہیں مختلف جو امام البیا پڑھا کرتے تھے اور صحابہ کرام پڑھا کرتے تھے جو مسلمان کو پڑھنے چاہیے امام المبیاء کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے اور صرف یہ اکیلے اذکار ہی نہیں ہے کہ زبان سے ادا ہو جائے گی تو بس ذکر ہو گیا اللہ رب العالمین بہت بڑا عجر بھی بہت بڑا اجربی عطا کرتے مثلا یہی کلمہ ہے یہ، لا وحدہ لا شریق لہ الملک و لہ الحمد ولا کل قدیر یہ, یہ، احمد اور دوسری, دوسری کتابوں کے اندر یہ صحیح صنعت کے ساتھ حدیث ہے رسول اللہ وسلم نے فرمایا جس نے فجر کی صبح کی نماز کے بعد صبح کی نماز کے بعد دس مرتبہ یہ کلمہ پڑھا کتنی مرتبہ پڑھا دس مرتبہ لا الا اللہ اللہ شریق الملکو ولہ الحمد ولاس مرتبہ جس نے پڑھا کوتے بت لہو اشرت و حسنات اللہ اس کے لیے اس کے نام امال میں دس نیکیاں درج کر دے گا موہیت ان ہو میرا تو سی آتین اشرت اور اس کی اللہ دس دس, دس غلطیاں اس کے نام اعمال سے دس گنا اللہ مٹا دیں گے یورپ لہو اشر و دراجات اور دس مرتبہ پڑھنے سے دس درجے اس کے جنت کے اندر بلند کر دیے جائے گا ہردن وہ یقون یوم ہوں ظالے کا ہردن میں ہر شر سے ہر برائی سے یہ دس مرتبہ کلمہ کہنا اس کے لیے کیا بن جائے گا پناہ کا ذریعہ بن جائے گا پنا اللہ کی پناہ ہو جائے گی اور اگر کوئی بندہ یہ کلمہ سو مرتبہ کہہ لیتا ہے یہ تو دس مرتبہ ہے نا اگر اس کو سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے صبح کی نماز کے بعد سو مرتبہ پڑھ لیتا ہے شام کو تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متفع علیہ روایت ہے میرے بھائیو ابو حرارا رضی اللہ عنہ کہتے ہیں امام المبیا نے فرمایا کوتے بت لہو میا تو سو مرتبہ اس کلمے کو کہنے والے کے نام امال میں سو نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں وہ محیط امریات و سید سو گنا مٹا دیے جاتے ہیں کا کا رقابن اور دس گرد میں دس غلام آزاد کرنے کے برابر اللہ رب العالمین اس کو اجر دیتے ہیں وہ یقون ہرزن مینش شیسان یوما ہُالے اور صبحوں سے لے کر شام تک شیطان سے محفوظ ہو جائے گا شیطان اس کو کچھ نہیں بگاڑ سکے گا شیطان اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گا اس کو ورگلا نہیں سکے گا نیکی کے عمل سے نہیں روک سکے گا برائی کو متعین کر کے اس کے سامنے اس کو غلط راہ پر چلانے میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا یہ کلمہ جس بندے نے پڑھ لیا امام المبیا کہتے ہیں یہ پورا ہرزم میں نے شیتان یوما حساب سارا دن وہ شیطان سے قلعہ بند ہو جائے گا شیطان سے پناہ میں آ جائے گا محفوظ ہو جائے گا شیطان اس کو غلط راہ پر چلا ہی سکے گا کروا ہی سکے گا اسے غلط کام کو. حدیث کس کی ہے صحیح بخاری اور صحیح مسلم شریف کی متعفع کو نہ لیا روایت شیتان چاہے وہ جمنوں کا شیطان ہو اور شیطان چاہے کس کا ہو انسانوں کا شیطان ہو دونوں میں شیطان ہوتے ہیں نا دونوں میں شیطان ہوتے ہیں جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں تو شیطان اس کو بردلا نہیں سکے گا سیدھی راہ سے ہٹا نہیں سکے گا گناہ پر اکسا نہیں سکے گا اس سے غلط کام کروا نہیں سکے گا نیکی کی راہ سے روکنے میں شیطان کامیاب نہیں ہوگا جس بندے نے یہ کلیمہ سو مرتبہ صبح کو پڑھا ہوگا اور اگر شام کو پڑھا ہوگا تو صبح تک ساری رات شیطان اس کا کچھ نہیں بگڑ کر یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پرمان ہے اگر مسلمان اس کو وظیفہ بنا لینا اپنی فجر کی نماز کے بعد اور شام کو مغرب کی نماز کے بعد سو سو مرتبہ پڑھنے کا تو یہ جو ہمارے گھروں میں بڑی ساری پریشانیاں کھڑی ہو جاتی ہیں نا بچے ڈرنے لگ جاتے ہیں دورے پڑھنے شروع ہو جاتے ہیں گھر کے افراد کو پھر ہم ڈھونڈتے ہیں کوئی طویل کرنے والا کوئی دم کرنے والا لوگ مارے مارے پھرتے ہیں پھر کبھی کدھر لے کر جاتے ہیں اپنے بچوں کو کبھی کدھر لے کر جاتے ہیں پیسہ بھی برباد کرتے ہیں وقت بھی برباد کرتے ہیں دولت بھی لٹاتے ہیں اللہ کی قسم ایمان بھی بیچ کر हैं ईमान ہیں ایمان بھی لوٹ جاتا ہے ان کا شفا کے راستے میں نکل کر اپنے ایمان کو بیچ ڈالتے ہیں بڑے بڑے ایمان کے ڈاکو وہ راستے میں وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں جو ان کا ایمان بھی لوٹ لیتے پیسہ بھی جاتا ایمان بھی جاتا ہے اور کئی, اور کئی, اور کئی, اور کئی اور ایسے بھی بد ہوتے ہیں جو عزت پر بھی ہاتھ صاف کر جاتے ہیں جو عزت بھی نہیں چھوڑتے ہیں پھر اخباروں میں یہ خبریں چلتی ہیں یہ جالی پیر تھا جالی, جالی, جالی, جالی, جالی, جالی پہلے اصلی ہوتا ہے جب عزت پر ہاتھ صاف کر لیتا ہے پھر وہ جالی بن جاتا ہے, جاتا ہے عزت بھی جاتی ہے ایمان بھی جاتا ہے دولت بھی جاتی ہے وقت بھی جاتا ہے اور اگر مسلمان نے امام الانبیاء کے فرمان پر یقین رکھتے ہوئے کلمہ توحید کے مطابق عقیدہ رکھتے ہوئے سو مرتبہ صبح کو خجر کے بعد اور سو مرتبہ شام کو یہ کلیما کے تمام افراد نے پڑا ہوا ہو اللہ کی قسم نہ جادو چلے گا نہ شیطان اس پر مسلط ہوگا جنوں کا نہ انسانوں کا تو شیطان اس پر مسلط ہوگا محمد اللہ رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے میری یا کسی عالم کی بات نہیں ہے یہ کونوں حصہ شیطان یو محفوظ امام کا نے فرمایا شیطان سے پورا دن وہ محفوظ ہو جائے گا بند ہو جائے گا اور نماز کے بعد کے اذکار میں رسول مکرم می صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من منصبہ منصبہ تو بورا کل سلاطن من منصبہ اللہ تو بورا کل سلاطن مکتوباً حامد اللہ ان ان و کبر اللہ سلاطن و سلاطینہ وہ سرت لہو خطایا ہو وہ انکانت مثل وبدل بہر رواہو المام و مسلم صحیح ہے پیارے پیغمبر نے کہا جس بندے نے ہر فرضی نماز کے بعد ہر فرضی نماز کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ پڑھا تینتیس مرتبہ الحمد للہ پڑا اور تینتیس مرتبہ تینتیس مرتبہ اس نے اللہ اکبر پڑا مرتبہ اللہ اکبر وہ فیرت لہو خطایا ہو وہ انکانت مثر و امام الانبیاء نے کہا اللہ اس کی ساری غلطیوں کو معاف کر دے گا اگرچہ اس کی غلطیاں سمندر کی جات کے برابر کیوں نہ ہو سمندر کی جات کتنی غلطیاں بھی اگر مسلمان کے دامن کے اندر موجود ہیں وہ بھی اللہ معاف کر دیا کیا عمل کرنے سے ہر نماز کے بعد, کے بعد ہر فرضی بات نماز بات کا سلام پھیرنے کے بعد تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور تینتیس مرتبہ اللہ, اللہ, اللہ, 33 اکبر, مرتبہ اللہ, اللہ اکبر, اکبر کہنے سو اکبر سو اکبر اور ایک دوسری روایت کے اندر یہ لفظ بھی موجود ہیں صحیح بخاری کی روایت میں تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ للہ مرتبہ اللہ اکبر اور ایک مرتبہ لا الہ اللہ شریق الا ملکو بلا کل شیم قدیر یہ سو مرتبہ ننانوے تینتیس تینتیس تینتیس ننانوے اور یہ سومی مرتبہ یہ کلمہ. لا الہ الا اللہ والا جو بندہ یہ پڑھ لے گا اس کے اللہ پچھلے سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ کیا کر دے, گا؟ کر دے گا اور ایک روایت کے اندر یہ لفظ بھی ہے صحیح روایت ہے تینتیس مرتبہ سبحان اللہ تینتیس مرتبہ الحمدللہ اور چونتیس مرتبہ اللہ اکبر. وہ یہ طریقہ اختیار کر لے مسلمان چاہے دوسرا طریقہ اختیار کر لے چاہے تیسرا طریقہ اختیار کر لے کوئی بھی طریقہ اختیار کر لے یہ تینتیس مرتبہ پڑھنے والے کے اللہ رب العالمین سمندر کے جھاگ کے برابر گنا معاف کرے یہ پڑھنا کب ہے نمازوں کے بعد پڑھنا کب ہے طب طب how... نمازوں کے بعد ویسے یہ تصویر امام الانبیاء محمد الرسول نے فاطمہ الظہرا رضی اللہ عنہا اپنی لختے جگر کو بھی سکھائی تھی ان کو سکھائی تھی رات کو سونے سے پہلے اس کو تصویر ہے فاطمہ کا نام بھی دیا جاتا ہے کتابوں کے اندر اللہ کے نبی نے وہ آئی تھی فاطمہ الظہرا رضی اللہ عنہا گھر کا سارا کام کرتی چکی چلا چلا کر ہاتھوں پر چھالے پڑے ہوئے ہوتے تھے مشکیزہ اٹھا کر لاتی تھی پانی کا سارے کام کرتی تھی گھر کے پیارے پیغمبر کے پاس کچھ غلام آئے غلام حضرت علی رضی اللہ انہوں نے کہا کہ جاؤ اپنے ابے سے ایک غلام لے آؤ سارا دن کام کرتی ہو گھر کا ایک آپ بھی غلام لے آؤ فاطمہ زہرا رضی اللہ گئی تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں تھے ہماری ماؤں کو مہاتر مومنین کو بتا کر آ گئیں جب آپ واپس گھر آئے تو مہاتر مومنین نے بتایا کہ فاطمہ اس کام کے لیے آئی تھی امام الانبیاء اسی رات اپنی لستے جگر فاطمہ بیٹی کے گھر تشریف لائے آپ نے کہا اے میری بیٹی کیا میں تجھے چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جو تیرے لیے خادم سے کئی گنا بہتر ہو جائیں گے پیارے پیغمبر نے پھر یہی کل سکھائے جو نمازوں کے بعد 33 مرتبہ پڑھے جاتے ہیں فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہ سیدا تو الجنہ امام الانبیاء کی لگتے جگر پیارے پیغمبر نے ان کو یہ نسخہ دیا کہ تو تھک جاتی ہے کام کرتی کرتی تو یہ بستر پر آ کر سونے سے پہلے یہ پڑھ لیا کر تینتیس مرتبہ سبحان اللہ 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر, اکبر، یہ اکبر، یہ, یہ, یہ, یہ وظیفہ یہ عمل تجھے،, تجھے اس, اس غلام, غلام نوکر کے نوکر کے, کے حاصل کر لینے سے یہ زیادہ فائدہ مند اے زیادہ اے سود مند ہوگا تیری دنیا کی زندگی میں تو نمازوں کے بعد بھی یہ ذکر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور پیارے پیغمبر کیا کرتے تھے اور انگلیوں پر گنا کرتے تھے کس پر گنتے تھے وہ گنتی کا طریقہ ہے ان اللہ میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا اور ایک ذکر جو امام المبریا محمد الرسول نے سکھایا فرضی نمازوں کے بعد پیارے پیغمبر نے کہا صحیح الجامع الصغیر کے اندر بھی حدیث ہے اور امام ابن السنی رحمت اللہ علیہ کی کتاب ہے احمد و اس کے اندر بھی صحیح سنت سے حدیث موجود ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من کرا آیت القرسی دو بورا کل سلاطن جس مسلمان نے جس نمازی جس بندے نے ہر فرضی نماز کے پیچھے ہر فرضی نماز کو ختم کرنے کے بعد آیت القرسی پڑی لمبیم نہ ہو جنمتیں تلل الموت امام لمبیا نے فرمایا اس کے اور جنت کے درمیان رکاوٹ صرف موت کی ہے اس کے اور جنت کے اندر داخل ہونے میں رکاوٹ کیا ہے وہ مرنے کے بعد یہ ختم ہو گئی اللہ رب العالمین اس کو سیدھا جنت کے اندر داخل کر دے یہ اجر یہ فضیلت کس کی ہے پیارے پیغمبر محمد الرسول وسلم کے فرمان کے مطابق نمازوں کے پیچھے نمازوں کے بعد سلام پھیرنے سے فارغ ہو کر یہ اذکار جو بندہ ان کو اپنی عادت بنا لیتا ہے اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے ان پر کار بند ہو جاتا ہے میرے بھائیوں امام کا فرمان ہے موت کے سوا کوئی چیز جنت کے اندر داخلے میں رکاوٹ نہیں رہی کی ایک روایت کے اندر یہ لفظ زیادہ بھی ہے اس میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے آئےتل الکرسی پڑھی وہ کل ہو و اللہ احد اور سورہ سورہ اخلاص پڑھی اور کیا پڑھی سورہ اخلاص پڑھی اکیلی اگر آیت الکرسی پڑھ لے تب بھی یہ عجر حاصل ہو جائے گا اور اگر ساتھ سورت الخلاس بھی بلالے تو اور زیادہ مل جائے گی سورت الخلاص بڑی ہی بڑی ہی زبردست اور بڑی, بڑی ہی بڑی اللہ ہی کو پیاری صورت ہے یہ صورتوں میں کیونکہ اللہ کی صفت ہے اس میں اور اللہ رب العالمین کو بڑا پسند ہے کہ لوگ اس کے بندے اس کی صفات کا تذکرہ کریں اس کی صفات کا اعتراف کریں وہ صحابی ایک صحیح مسلم کی حدیث میں نے سنائی تھی طریقے کے دوران میں وہ نماز پڑھاتے تھے اپنی قوم کو اور ہر رکعت میں ہر رکت میں سورہ فاتحہ پڑھتے فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑتے اور کوئی سورت پڑنے کے بعد اس کے پیچھے ضرور ہر رکعت میں کولح ولہ پڑا کرتے پہلی رکعت میں بھی ایسا ہی کرتے دوسری میں بھی ایسا ہی کرتے ہمیشہ ہی پڑھتے وہ کبھی بھی, بھی نہیں چھوڑتے کلو کو لوگوں نے کہا مقصدیوں نے اللہ کے بندے یا تو, تو دوسری سورت نہ پڑھا کر اکیلی کو لہٰ پڑھ لیا کر یا تو دوسری صورت پڑھ لیا ہے کر پل ولا نہ پڑھا کر کیا تو یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری اکیلی صورت سے نماز نہیں ہوتی پل ولا پڑھنا ضروری ہے صاحب تو اس کو ناکافی سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے کیوں ایسے عمل کرتا ہے اس نے کہا بھئی میں نے تو ایسے ہی کرنا ہے میں نے تو ایسے ہی پڑھانی ہے نماز ایسے ہی کرنا ہے اگر تمہیں پسند ہے ٹھیک ہے نہیں پسند کسی اور کوئی مام بنا لو میں پیچھے پڑھ لوں گا میں تو ایسے ہی پڑھنی صحابی ब़ी کہتے ہیں اس قوم میں اس سے بڑا قرآن کا ماہر عالم دین کو جاننے والا کوئی نہیں تھا اور اس سے زیادہ متقی پرہیزگار بھی کوئی نہیں تھا انہوں نے اس کو بدلنا مناسب نہیں سمجھا انہوں نے جا کر شکایت لگا دی ماں بالب محمد اللہ وسلم کو پیارے پیغمبر نے بلا لیا کہا تم ایسا کیوں کرتے ہو کیوں ہر رکعت کے اندر کولم ولا پڑھتے ہو انہوں نے کہا اللہ کے نبی اس سورت کے اندر اللہ کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی صفت کو بار بار پڑھوں مجھے سورت سے محبت ہی بڑی ہے مجھے بڑی محبت ہے سورت سے کیونکہ اس سورت کے اندر اللہ کی صفت بیان ہو رہی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ببو کا الجنہ. اس سورت کے ساتھ تیری محبت نے تجھے جنت کے اندر داخل کر دی ہے اور ایک روایت میں یہ لفظ ہے اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کرتے جو اللہ بھی تیرے ساتھ محبت تو رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے ہر فرضی نماز کے بعد قل و اللہ اور آیت الکرسی پڑی لم من یم الجنت الا الموت اس کے اور جنت کے اندر داخلے کے درمیان صرف ایک رکاوٹ رہ جائے گی وہ موت ہے جو ہی مرے گا اللہ حرب العال اس کو جنت کے اندر داخل کر دے گا اور ایک ذکر جو امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے پڑھا کرتے تھے اور حکم حکم بھی دیا ہے امام الانبیاء نے سنن ابو کے اندر حدیث ہے یہ سن ابو دابود کے الفاظ اخبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پیارے پیغمبر محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں امارانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اکرا بل معئی نے دو بورا کلاتین کل لوگو مجھے امام الانبیاء محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے مجھے حکم بن عامر کہتے ہیں حکم ملا ہے امام الانبیاء کی طرف سے کہ میں ہر فرضی نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد میں پڑھوں تین پڑھوں میں کیا پڑھوں, تین پڑھوں, تین پڑھوں, تین پڑھوں تین فلق اور کل برب واس ایک ایک مرتبہ امام محمد الرسول اللہ ہر نماز کے بعد یہ سورح سورہ سورہ سورہ اور سورہ بنناس ساتھ ملاتے تھے سورہ اخلاص کو بھی ساتھ ملاتے تھے سورہ اخلاص, اخلاص کو بھی ہر نماز کے بعد ایک ایک مرتبہ پڑھا کرتے تھے اور صرف پڑھتے ہی نہیں تھے پیارے پیغمبر نے حکم بن عامر کو حکم دیا ہے کہ ہر نماز کے بعد پڑھا کر اس کو ہر نماز کے بعد کر اور یہ صورتیں معوضات ہیں جب سورہ اخلاص کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں تو انسان کے لیے دنیا کی آفتوں سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے جنوں شیتانوں سے جادو اور دوسرے شیطان چکروں سے بچنے کے لیے میرے بھائیوں بہت بڑا اثر یہ دونوں صورتیں جب سورہ اخلاص کے ساتھ ملا کر پڑی جائیں اللہ کی قسم عجیب اثر رکھتی ہے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الفاظ پر غور کرنا ماتوزہ متاوز ان بے مسلح ماں ماتواز متا بے مثل حما یہ دو صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آنے والا ماتواز متاوز ایسی مضبوط قلعہ بند ہتھیار اور پناہ دنیا کے کسی عمر سے کسی وزیفے سے, کسی سے اتنی بڑی پناہ حاصل نہیں ہوتی جتنی بڑی پناہ اللہ کی کیسے حاصل ہوتی ہے یہ سورہ اخلاص اور سورہ اس کے ساتھ سورہ فلک اور بدناس ملا کر پڑھنے مات متا بے مثرے ہیں جتنے دنیا میں اللہ کی پناہ کرنے والے ہیں پناہ حاصل کرنے والے ہیں اللہ کی پناہ میں آنے والے ہیں کوئی بھی اتنی مضبوط پناہ میں نہیں آتا اتنی مضبوط پناہ میں ان صورتوں کو پڑھنے والا آ جاتا ہے ہر نماز کے بعد ہر فرضی نماز کے بعد مسلمان کو وہاں پر بیٹھے ہوئے جب وہ نماز پڑھ کے سلام پھیر کے بیٹھے یہ <سلام> پڑھنی چاہیے سب کو یاد ہوتی ہے طریقہ بھی ہے امام اللہ محمد الرسول وسلم کا اور دنیا میں دنیا کی زندگی میں سب سے بڑی مقبول ترین پناہ ہے اللہ کی طرف سے ان صورتوں کے ذریعے جو حاصل ہوتی ہے مسلمان کو نمازی اور یہ صورتیں محمد الرسول وسلم پر جب لبید بن آسم یہودی نے جادو کیا تھا نا یہ صورتیں اللہ رب العالمین نے اتاری تھی پیارے پیغمبر نے وہ جادو نکالا اس بیان کے کنویں کے گنڈ کے نیچے سے نکالا بالوں کے اندر گرے لگا کر خجور کا وہ جو خوشہ ہوتا ہے جس کے ساتھ کھجورے لگی ہوتی ہیں اس کے اندر رکھ کے اس ظالم نے وہ کنویں کے نیچے دبایا ہوا تھا وہ جادو اللہ نے حکم دیا پیارے پیغمبر کو اطلاع کر دی جبریل کے ذریعے بتا دیا اس کو نکالا وہ آپ گرے کھولتے جا رہے تھے اور اوپر پڑتے جا رہے تھے یہ کی سن. تو میرے میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ سوال و جواب کی نشست میں ان کی اہمیت آپ کے سامنے رکھی ہے کہ صرف نماز کے بعد کے اذکار کے اندر ہی یہ شامل نہیں ہے اگر بندہ صبح شام کو یہ صورتیں پڑھنا اپنا وظیفہ بنا لے عمل بنا لے پڑھتے تھے پیارے پیغمبر صبح کو تین تین مرتبہ پڑھتے تھے تینوں صورتوں کو اور شام کو بھی تین تین مرتبہ پڑھتے تھے تینوں صورتوں کو اور سونے سے پہلے بستر پر جب آپ تشریف فرما ہوتے بستر پر بیٹھ جاتے تو امام المبیا پڑھتے کلو اللہ کلوزبر اب فلح کلو زبرناس تینوں صورتوں کو پڑھتے اور اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے سامنے اس طرح کر لیتے جس طرح دعا کے لیے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں دونوں ہاتھوں کو اس طرح کر کے پھونک مارتے, مارتے ہاتھوں پر اپنے چہرے پر پھیر आप لیتے اپنے سر پر پھیر لیتے اپنے بازو پر جسم کے اگلے حصے پچھلے حصے ٹانگوں پاؤں تک جہاں تک امام لمبیا کا ہاتھ پہنچتا آپ اپنے ہاتھ کو پھیر لیتے سارے جسم پر پھیرتے پھر دوبارہ ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار پڑتے پھر اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کے سارے جسم پر پھیر لیتے تیسری مرتبہ امام المریا پھر یہ عمل کرتے بستر پر بیٹھے ہوئے سونے سے پہلے اور پھر پیارے پیغمبر ان تینوں صورتوں کو ایک ایک بار کے ایک ایک بار پڑھ کر ہاتھوں پر پھونک مارتے سارے جسم پر ہاتھ پھیلتے ہر نماز کے بعد بھی ایک ایک بار پڑھتے صبح کے وقت تین تین بار پڑھتے شام کے بعد شام کے بعد تین تین بار پڑھتے سونے سے پہلے بستر پر بیٹھ کر پھر تین تین مرتبہ محمد رسول اللہ ان صورتوں کو پڑھتے تھے میرے بھائیو آپ اندازہ لگائیں امام الانبیاء محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم جن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھا لیا تھا جن کی حفاظت کا اللہ نے ذمہ اٹھا لیا تھا مکمل انداز کہا اللہ کے نبی آپ اللہ کا پیغام اللہ کی دعوت اللہ کی توحید کا ڈمکا بجاتے چلے جائیں ولہیا سے مکمل انداز اللہ رب العالمین آپ کو لوگوں سے کیا کرے گا بچا لے گا محفوظ کرے گا پہلے پیارے پیغمبر وہ اپنی حفاظت حراست کے لیے پیارے پیغمبر کے صحابہ پیرا دیا کرتے تھے امام المبیا جب یہ آئے اللہ نے اتاری و اللہ ہو یاس موقع امام المبیا جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے اللہ کی وہی کو ببانگے دوہل ڈنگے کی چوٹ پر پہنچاؤ اللہ ہویات موقع مل انداز اب لوگوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں آسمانوں والا رب آپ کا محافظ ہے وہ آپ کی حفاظت کرے گا یہ کافر یہ دعوت کے توحید کے دشمن یہ آپ کی عزت کو کم نہیں کر سکیں گے یہ آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکیں گے واللہ اللہ یا یہ آپ کی دعوت کو مکمل ہونے سے نہیں روک سکیں گے واللہ اللہ سے موقع مین اللہ آپ کو بچائے گا رسلم اللہ اللہ نے سال کو کہا سال چلے جاؤ اللہ رب العالمین نے اپنی حفاظت کا ذمہ اٹھا ریا ہے میری حفاظت کا اللہ میری حفاظت کرے گا اللہ نے اس وقت بھی اٹھایا تھا اور آج بھی اللہ نے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت آپ کے دین کی حفاظت کا ذمہ اٹھایا ہوئے. قیامت تک کے لیے اٹھایا ہوا ہے یا نہیں اٹھایا ہوئے. قیامت تک کے لیے اٹھایا انزل نہ دکھ رہا وہ ان لہو لہا ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری نبی بنا کر بھیجا آپ پر جو دین اتارا اس دین کی حفاظت وہ ہمارے ذمے ہے ہمارے ذمے محمد الرسول اللہ جس دعوت کو جس دین کو دنیا میں لے کر آئے اس کو مٹانے میں کوئی کامیاب قیامت کا کوئی کامیاب نہیں ہو سکے آپ کو جو اللہ نے عزت روایت بلندی دی ہے اس بلندی کو کوئی کم کر سکے گا پیارے پیغمبر کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرنے والا وہ ایسا ہوگا جیسے سورج پر چاند پر کیا کر رہا ہے سورج اور چاند پر تھوکنے والے کا تھوک پہنچے گا وہاں پر پہنچے گا کہاں پڑے گا اس کے منہ پر اللہ کی قسم جو سورج پر تھوکے گا چاند پر تھوکے گا وہ تھوک وہاں نہیں جائے گا تھوکنے والے کے منہ پر آ کر پڑے گا برف اللہ کا ذکر محمد ہم نے آپ کے ذکر کو سورج اور سے بھی بلند کر دیا اتنا اونچا کر دیا ہے جو آپ کی عزت پر حملہ ہوگا وہ ضلع ہوگا وہ آپ کی عزت کو آپ کے مقام کو کم کم نہیں کر سکتا یہی ساڑ ہے میرے بھائیو بھائیوں اللہ کی تقریب یہی ساڑ ہے یہی ساڑ ہے امریکہ کو برطانیہ کو یہی ساڑ ہے پورے یورپ کے سلیبیوں کو چوڑوں کو پورے یورپ کو یہی تقریب ہے کہ محمد صلی اللہ کائنات کے اندر جو امام الانبیاء کے رب نے دی ہے وہ اتنی بڑی عظمت ہے اس عظمت کو, کوئی چین, کو کوئی, چین کوئی چین کوئی نہیں چین چین اس لیے وہ کوشش کرتے ہیں بار بار کارٹون بنا کر پیارے پیغمبر کا اپنے سے باطن کا اپنے منہ پر بار بار سوکھتے ہیں بار بار اپنے منہ پر ہیں پہلے بھی کئی سالوں سے یہ اللہ کے دشمنوں نے اپنا خوب سے نکالنے کے لیے محمد الرسول کے خلاف اپنے سینوں میں چھپا ہوا بغض عداوت اس گند کو نکالنے کے لیے یہ کئی سالوں سے اخباروں پہ اور یہ نیٹ پر یہ پیارے پیغمبر کے توہین میز خاک کے کارٹون بنا کر چھایا کر رہے کچھ دیر خاموش ہوتے ہیں تھوڑی دیر بعد پھر ان کو پریشانی شروع ہوتی ہے پھر وہ حسد کی آگ جب سین کے اندر جوش مارتی ہے جب اسلام کی عدالت ان کو چین سے سکون سے بیٹھنے نہیں جاتی تو پھر وہ اپنا بکت نکالنے کے لیے یہ کارٹون بنا کر دنیا میں پھر نشر کر دیتے ہیں اب ناروے کے اخباروں میں یہ چند دن پہلے دوبارہ پھر ان کارٹونوں کو شائع کیا گیا ہے یہ متنازع کارٹون تو شاع کر دیا اخباروں کے اندر میرے بھائیو ایک طرف تو یہ اسلام اور امام الانبیاء کے خلاف دشمنی عداوت آپ کے دین سے بغذ اور حقد جو ان کے سینوں میں آپ کر رہی ہے اس آگ کو بجانے کے لیے اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں اور دوسری طرف مسلمان مسلمان ماشاءاللہ رسول اللہ آشقان سب کے قربان کے نعرے لگانے والے وہ جتنی مرضی تو ہی نہیں کر دیں نہیں ان کے ان کے ہوگی امام المبیا کی عزت کم ہوگی اللہ کی کسم قدر و منزلت میں ایک ذرہ کا بھی فرق نہیں پڑے گا جتنے مرضی ساری دنیا کے اخباروں میں خاکے شاید کر دیں اس سے پیارے پیغمبر کی عزت کم نہیں ہوگی لیکن ہوگا کیا ایمان والے مسلمان محمد الرسول سسلم کا کلمہ پڑھنے والے وہ, وہ ان کے ایمان کا اندازہ دنیا کو ہو جائے گا کہ کتنا کوئی ایمان اور کتنی کی محبت ہے ان کو محمد رسول صحابہ کیسے تھے پیارے پیغمبر کی توہین ہوتی ہوئی دیکھ کر پیارے پیغمبر کی توہین ہوتی ہوئی دیکھ کر وہ بالکل چپ ساتھ کر بیٹھ جاتے تھے خاموش ہو جاتے تھے وہ پیارے پیغمبر کی توحین کرنے والوں کا کلچر ان کا ہیئر اسٹائل ان کا لباس ان کی سیاست معیشت ان کے ساتھ دوستیاں محبتیں وہ سب کچھ اسی طرح جاری رکھتے تھے اور میرے بھائیوں مسلمانوں کو امام لمبی کی توحید کرنے والے پیارے پیغمبر کے کارٹون بنا کر آپ کی عزت پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کرنے والے ان لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کا کیا سلوک ہوتا تھا اور کیا سلوک ہونا چاہیے یہ ایسا جرم ہے ایسا جرم اسلام میں قسم ہے اللہ کی یہ ایسا جرم ہے محمد رسول کی توہین کرنا پیارے پیغمبر کی توہین کرنا ایسا جرم ہے ہر گنا کی ہر گنا کی موافی ہے ہر گنا کی موافی ہر گناہ پر توبہ کر لے تو اس کا گناہ کیا ہو جاتا ہے شرک ہے شرق نا شرک دنیا کا سب سے بڑا گناہ ہے شرک دنیا کا سب سے بڑا گنا ہے رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آدم اللہ کے نبی دنیا میں کائنات میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خلا کا تو اللہ کا کسی کو شریک بنائے ہے حالانکہ اللہ تیرا پرور اور خالق یہ سب سے بڑا شرک ہے دنیا میں سب سے بڑا گناہ, ہے, ہے, ہے, گناہ ہے لیکن, لیکن, لیکن وہ بھی سچے دل سے مشرق توبہ کر لینا سچے دل سے توبہ کر لے تو اس کو کیا کر دیا جاتا ہے اس کے گناہ ختم اس کو دنیا میں بھی کوئی سزا دنیا میں بھی کوئی سزا نہیں لیکن امام الانبیاء کی توہین کرنے والا سب پھوکا امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل جن کو آئمہ اربا کہتے ہیں دنیا میں چاروں آئمہ کا متفق اللہ فتویٰ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ کی کتاب اثار سارے مسل اس کے اندر انہوں نے ان کے اقوال دوسرے دنیا کے بڑے بڑے محدود کے اقوال کو جمع کیا ہے سب مسلمان امت اس بات پر متفق ہے کہ پیارے پیغمبر کی توہین کرنے والا واجب القتل ہے وہ کروڑ مرتبہ بھی سچی توبہ کر لے اس کی توبہ نہیں مانی جائے گی اس کو قتل کر دیا جائے گا سچی توبہ کرے سچی خلوص دل سے بھی توبہ کرے اسلام کے اندر کتاب و سنت میں صحابہ اور معافی نہیں ہے دنیا میں اس کا سر قلم کر کے چھوڑا جائے گا محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کے خلاف بکواس کیے ایسے لوگوں کو کہ ان کے ہاتھ آئے جائے ہاتھ پھاڑ دیا جائے ان کو پھڑکا دیا جائے ان کتوں کو دنیا میں جینے کا حق نہ دیا جائے لیکن یہ کیسے ممکن ہے میرے بھائی یہ کیسے ممکن ہے جن لوگوں نے ان کا ہیر سٹائل اپنا ہے جن لوگوں نے ان کا لباس اپنانا ہے جن لوگوں نے ان کی تہذیب اپنانی ہے ان کی سیاست معیشت کے جو ہنا ہے نا انداز اپنانے ہیں وہ لوگ ان کا کلا کما کر سکتے کیسے کریں گے وہ کریں کو ان کو تو ان کی ہی نہیں نفرت ہی نہیں ان کو تو امام الفیات سے بڑھ کر ان کی شکلیں پسند ان کے لباس پسند ان کے کلچر پسند ان کی سیاست بائی انہوں نے لگا ہے وہ ان کے گندے کو عمل چھوڑنے کے لیے تیار نہیں وہ قلم کریں گے اللہ رب العالمین بھی جانتے ہیں یہ جوتے جلوس نکالنے والے ریلیاں نکالنے والے نعرے لگانے والے اللہ کو نہیں پتا کس کس بنا پر یہ بات کر رہے ہیں؟ لوگوں کو تو ہم دھوکہ دے لیں گے بول کر کے بڑا عاشق رسول ہے بڑا غلام مستعفی ہے نبی پر اپنی جان اولاد سب کچھ اپنا مال سب کچھ لٹانے کے لیے تیار ہے آپ مجھے تو دھوکہ دے لوگے گے میں آپ کو دے لوں گا اللہ کو بھی دے لیں گے ہم میرے بھائیوں نبی کے ساتھ محبت اللہ کی قسم اندازہ تو لگائیں سنن ابو داود کے اندر حدیث ہے میں نے پہلے بھی سنائی تھی پھر یاد کر لیں اس حدیث کو سنن ابو داود کے اندر صحیح حدیث ہے پیارے پیغمبر کا نابینا صحابی ہے نبینا امام المبیا کا اندا صحابی ہے نبینا نظر نہیں آتا اس کے پاس ایک لونڈی ہے لونڈی لانڈی لونڈی میں آئی ہوئی لونڈی جو تقسیم ہوتی ہے مجاہدین میں گنیمت کے بعد تقسیم کرتے جیسے مال تقسیم ہوتا ہے ویسے وہ عورتیں بھی کافروں کی جو پکڑی جائے میدان جنگ میں وہ بھی تقسیم ہو جاتی ہے مال, مال, مال, مال, مال, مال, مال, مال, مال کی طرح وہ بھی مال ہوتا ہے انسان لونڈی ہے صحابی کے پاس سیابی ہے کا اللہ نے اس لونڈی کے بطن سے پیارے پیغمبر کے نابینہ صحابی کو دو بیٹے دیے ہیں دو بیٹے صحابی کے دو بیٹوں کی ماں ہے اور وہ صحابی کی خدمت بھی کرتی ہے خدمت صحابی کی نبی نے کی خدمت میں کوئی کسر کوئی کسر نہیں چھوڑتا. وہ صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی وہ بیٹے بھی مجھے بڑے پیارے ہیں وہ لالوں جیسے قیمتی بیٹی ہیں میرے خوبصورت جو اس کے بطن سے اللہ نے مجھے دیجیے ہوا کیا یہ بدبخت تھی عورت پیارے پیغمبر محمد الرسول وسلم کے خلاف بتواش کیا یقیناً صحابی کو پہنچی ہوگی اس کی بات روکا ہوگا نہیں رکی ایک دن اس نے پیارے پیغمبر کے خلاف اسی طرح اپنی زبان چلائی توہین کی مدینے والے امام وہ صحابی نبینا تھا بینا نہیں تھا کیا کیا اس نے کداڑ لے کر نہ کدال وہ لیٹی ہوئی تھی اس کے سینے پر رکھ کر اس کے اوپر سرا بوجھ ڈال کر اس کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دی اس کا پیڑ چاک کر دیا مار دیا قتل کر دیا مدینے میں ایک عورت قتل ہو گئی لونڈی قتل ہو گئی صحابی کے گھر میں قتل ہو گئی لونڈی. مدینے میں خبر پھیل گئی امام المبیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کو جمع کر لیا کہا لوگوں میں تمہارا محمد میں تمہارا رسول ہوں تمہارا میرے اوپر کچھ حق ہے تمہارا میرے اوپر کچھ حق ہے اور میرے حقوق تم پر ہیں میں اس حق کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں تم سے اس حق کا واسطہ ہے کہ اس لونڈی کو کس نے قتل کیا سامنے نہیں آیا تھا وہ نبینا صاحب پیچھے سے کھڑا ہو گیا حدیث کے اندر لفظ ہیں ٹانگے اس کی کپ رہی تھی آگے بڑھا کہنے لگا اللہ کے نبی انا صاحب وہ میری لونڈی تھی میں نے اس کا پیڑ چاک کیا میں نے اس کو قتل کیا میں قاتل ہوں کہا کیوں قتل کیا اس لمڈی کو کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے اس کو پہلے بھی روکا تھا منع کیا تھا کہ آپ کی شان میں نصیبہ کرمات کیسی مجھ سے اس کے وہ کلمات آپ کی شان میں برداشت نہیں ہوئے میں نے اس کو قتل کر دیے پورے مدینہ کی مجلس جمع ہے امام المبیا پوچھ رہے ہیں تفتیش ہو رہی ہے اور صحابی نے بیان دے دیا مجھا پوچھ لی بیان ہو چکا پیارے پیغمبر نے سب کو گوا بنا کر کہا گواہ ہو لوگ اس عورت کا خون رائے گا ہے بےکار ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں یہ واجب القتل ہی تھی اس کو قتل ہی ہونا چاہیے اس کو قتل ہی ہونا چاہیے, ہی ہونا چاہیے, ہی ہونا چاہیے ایک ٹکا اس کے خون کی قیمت نہیں ہے کیوں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شام میں بکواس کرتی تھی کیا سزا ہے اسلام میں سیابی نے یہ نہیں کہا کہ اب توبہ کر لے چلو اسے توبہ کروا لیتے ہیں امام مامو کو بتاتا ہوں کسی اور کو لاتا ہوں اس کو نصیحت کرتے ہیں توبہ کر لے گی جان بچ جائے گی یہ میری خدمت کرتی ہے میں اس کے پیٹ سے اللہ نے دو مجھے لالوں جیسے بیٹے دیے ہوئے ہیں چلو اس کی جان ضائع نہ جائے میرے بھائی نہیں ہے توبہ دنیا میں دنیا کی زندگی میں امام الانبیاء کی توہین کرنے والے کی کوئی توبہ نہیں واجب قطع ہے اس کی جردن اس کی کے سن سے جدا ہونی یہ فرض ہے مسلمانوں پر ختم کرنا اس کو کئی بڑے بڑے مفکر کئی بڑے بڑے جاہل اللہ کی وہ کہتے ہیں کہ بھائی اپنے صرف سفارتی تعلقات توڑ لو یا ان کو کہو وہ معافی مانگ لیں اب اخباروں میں پڑھ تو کہتے ہیں ان کو کو معافی مانگ لیں وہ معافی مانگ لیں توہین کی معافی مانگ لیں تو پھر چھوڑ دیں گے ان کو یہ تو گناہ جرم ایسا ہے اس جرم کے کرنے والے کو معافی مانگنے پر بھی نہیں چھوڑا جاتا معاملہ اس کا مرنے کے بعد قتل ہونے کے بعد معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اس نے سچے دل سے توبہ کی ہوگی اللہ جو چاہے گا سلوک اس کے ساتھ کرے گا لیکن دنیا میں دنیا میں اس معافی کا کوئی اثر نہیں واجب القتل ہے واجب ہے اس کے سر کو تن سے جدا کر دیا جائے جس نے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف زبان کھولی یا پیارے پیغمبر کی توہین کرنے کے لیے اپنا ہاتھ چلایا وہ دندناتے پھر رہے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں دنیا کا یورپ کے شریبی چوڑے اللہ کی قسم, قسم، امام المبیا کی حسد آپ کے دین سے حسد عدامت رکھنے والے وہ چیلنج کر رہے ہیں مسلمانوں کی غیرت کو اور مسلمان مسلمانوں کی غیرت ویسے غیرت ہی سوئی پڑی ان کے ہاتھ چھوڑنا سر پھوڑنا تو دور کی بات ہے ان کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی ختم کرنے کے لیے تیار ساٹھ کے لگ باگ مسلمان, مسلمان ہیں مجھے کسی ایک مسلمان کا نام بتا سکتے ہو ملک کا ایک مسلمان ملک کا نام بتا سکتے ہو جس نے ناروے کی اس بونڈی حرکت کے بعد یہ کہا ہو کہ میرے اور آپ کے تعلقات آج کے بعد ختم تیری سزا تیرے پشت پناہوں کی سزا واجب القتل ہے ان کی گردنے اڑاؤ گے اڑاؤ گے ان کا خاتمہ کرو گے ان کو دنیا سے مٹاؤ گے وہ تمہارے ساتھ تعلقات ہوں گے ورنہ جو ہمارے نبی کی توہین کرنے کی جسالت کرتا ہے ہمارا اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہماری اس کے ساتھ جنگ کوئی ایک مسلمان حکومت کا نام بتا دو سعودیہ کا پاکستان کا دنیا کے کسی مسلمان حکومت کا جب پہلی مرتبہ خاتے آیا ہوئے تھے نا ڈنمارک نے شب اس وقت شائع کیے سب سے پہلے اس وقت سعودی عرب نے واحد حکومت ہی دنیا میں سعودی عرب کی جس نے اس کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات منقطع کیے اب وہ بھی ان کے اندر سے بھی وہ اہمیت وہ غیرت کیا ہو گئی ان کے اندر سے بھی ختم ہو گئی اور یہ فطرت ہے انسان جب ایک چیز کو خوب پھیلا دیا جائے نا معاشرے میں پھر اس سے نفرت بھی کیا ہو جاتی ہے پھر اس سے نفرت بھی ختم ہو جاتی ہے گناہ کا رواج ہو جائے گناہ عام ہو جائے اگر کم کم ہو نا لوگ سے نفرت کرتے ہیں جو عام ہو جائے اس سے نفرت نفرت نفرت نفرت رہتی یہ موسیقی گناہ ہے نا حرام ہے عام ہو چکی ہے اس کو گناہ سمجھتا ہے اس کو غلط کام کو یاد سمجھتا ہے کوئی سمجھتا نہیں ہے کو اللہ کے مدینے والے امام نے اس کو بدکاری کے لفظ کے ساتھ ملا کر صحیح بخاری کی حدیث ہے بدکاری جتنا بڑا گناہ کرا دیا ہے موسیقی کو کوئی بھی نہیں برا کسی کے اندر احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ برا کام ہو رہا ہے میرے میرے کوئی احساس ہے, ساتھ ہے اتنا عام کر دیا اس کو کہ وہ برائی کا غلط ہونے کا احساس ہی انسان کے دل سے مٹ گیا ختم ہو گیا یہ بےمان یورپ کے چوڑے یہ بھیڑے یہ درندے امام لمبیا کے کارٹون بنا بنا کر بنا بنا کر وقفے وقفے و اخباروں پہ نشر کر کر کے وہ یہی حیثیت وہ ختم کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں کے دلوں میں جو امام الانبیاء کی محبت ہے اس کو نکالنا چاہتے ہیں ان کی غیرت کو نکلنا چاہتے ہیں میرے بھائی مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے حکومتوں کا فرض ہے جن حکومتوں نے جن حکمرانوں نے جن وزیروں مشیروں صدروں نے تہتر کے آئین کی پاسداری کی ہے اس تہتر کے آئین کے اندر لکھا ہوا ہے پاکستان کا نظام قانون وہ قرآن و سنت پر مبنی ہوگا قرآن و سنت آئین ہے بنیاد ہے پاکستان کے آئین کی اور قرآن و سنت یہ ہے کہ جو محمد کی توحید کرے اس کے خلاف اعلان جنگ ہو جب تک اس کی گردن اڑائی نہ جائے مسلمان اس مسلمانوں تک چین اور سکون سے نہ بیٹھے کرو اپنے حلف کی پاسداری کرو اللہ اکبر لیکن میرے بھائیوں ان سے توقع نہ رکھنا ان سے یہ توقع, سے توقع, نہ, رکھنا. سے یہ توقع, سے توقع نہ رکھنا وہ یہ کام نہیں کریں گے وہ تو جو وہ یورپ والے چاہیں گے وہی کام کریں گے ان سے توقع رکھنا ابس ہے یہ کام انشاءاللہ ہم نے کرنا ہے یہ کام کس نے کرنا ہے مسلمانوں نے کرنا ہے خود کرنا ہے اور اللہ کے فضل سے مجاہدین یہ کام کر رہے ہیں ان شاء ان ہاتھ ان خاکے بنا کر نشر کرنے والوں کے ہاتھ توڑنے کے لیے ان کی کھوپڑیاں پھوڑنے کے لیے اللہ کے فدر سے فدائی تیار ہیں انشاءاللہ اللہ تیار ہیں فدائی انشاءاللہ اللہ آپ کو بڑی بڑی خبریں, خبریں اور خوشخبریاں سننے کے موقع دے گا انشاءاللہ شاء وہ دن قریب ہیں دن قریب ہیں انشاءاللہ تو ضرورت اس بات کی ہے میرے بھائیو کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایمان ہے یہ ایمان اس کے بغیر بندے کا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر بندے کا ایمان جس کو امام الانبیاء کی توہین پر حیرت نہیں آتی وہ سمجھے میرا ایمان مرا ہوا ہے مرا ہوا ہے میرا ایمان زندہ ہی نہیں ہے اور غیرت کا یہ تقاضا اگر غیرت آئی ہے تو غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ آج سے پہلے دن سے ان کی شکل و ترت سے نفرت ان کے لباس سے نفرت ان کی سیاست سے نفرت ان کی تہذیب سے نفرت ان کے دوستیاں ختم ان کے معاملات رسم و رواج کو اپنے گھروں سے اٹھا کر باہر پھینک دو سب کچھ ختم ہونا تھا جو ہمارے نبی کا دشمن ہمارا اس کے کلچروں اس کے تہذیبوں کے ساتھ ہمارا کوئی لنک کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے یہ غیرت کا تقاضا ہے یہ غیرت کا تقاضا ہے آئیے آج ضرورت اس بات کی ہے کافر وہ عسکری میدانوں میں زریل و خوار ہو کر بار بار یہ کوششیں کر رہے ہیں توہین کی کبھی کچھ کرتے ہیں کبھی کچھ کرتے ہیں میرے بھائیو ان شاء اللہ الرحمان جیسے عسکری میدانوں میں ناکام ہوئے ویسے وہ ان اللہ اس محاذ پر بھی عبرت کا نشان بنیں گے ان اللہ عبرت کا نشان بنیں گے اللہ بنائے گا اپنے بندوں کے ہاتھوں بنوائے گا ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس عمل کے لیے کھڑے ہو جائیں اپنے آپ کو پیش کر دیں اللہ دنیا میں بھی عزتیں دے گا آخر میں بھی جنتیں دے گا اللہ زندہ رکھے تو اسلام پر اسلام کے لیے موت دے تو اللہ ہم سب کو شہادت کی آخر اللہ الرحمن الرحیم كبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أفتر عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا مات من في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البطر هل ترى فدور ثم ارجعن ظفرك الزينيا قلبه اليك الفصخا صا وان وهو حسير والظر زي الى الدنيا بمصابيح وجعلنا رجوما للشياطين وجعلنا رجوما للشياطين واعتقدنا لهم باب السعيد وللذين كفروا بربهم ما ذا ومئس المصير وللذين كبروا بربهم عذاب جهنم ومئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا إذا ألقوا فيها سمعوا لها شيخا وهي تفور فكان تميز من الغير فكان تميز من كلما ألقي فيهم فوج سنهم خذمتهم سنهم خذات ألم يأتكم نذير قالوا بلى قالوا بلى أوجدنا نذير كذبنا ما نزل الله من شيء من بِلَا ظَنَانٍ كَبِير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ هُنَاكَ لَمَن كُنَّا بِأَهْوَى السَّعِير وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَطِيقُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِير, السعير فَاتَّرَهُونَ بِهِم فَاتَّرَهُونَ بِهِم إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغبرتهم وأجر كبير وأسروا قولهم أو جهروا به إنهم عليم ببات الصدور